کتاب الديات اذا قتل رجل رجلا شبه عمد فالا على عاقلته ديه مغلظه عليه كفاره وديه شبه العمد عند ابي حنيفه وابي جو س فرهمهم الله تعالى 100 من الابل اربعه سن سرونا بینتا مقاضم سنوائے بینتا لبو نیو اقم سن وائ شرونا خطاؤں اقم سنوائے جزاک اچھا بھائی آج ہم دیت کے بارے میں پڑھیں گے بھائی دیت کتاب الدیات بھائی دیات جمع ہے دیت کی بھائی دیت یا کو مشدد نہ پڑھنا بھائی یا مخفق ہے شد نہیں ہے اس پر بھائی دیتن اور دی بروز نے بھائی عیدا تن جیسے وحدہ عید بھائی وا دیدا تن اسی طرح یہ دیت کا لفظ یہ بھی آ, یہ آ, آ, مادہ اس کا کیا ہے ویدیون ویدیون ہے وی تو اصل میں یہ اصل میں تھا ود یون جیسے عیدت اصل میں کیا تھا ون پھر وہ کو ہزف کر کے آخر میں کیا لائی گئی تا تا یا, یا, یا ہا لائی گئی تو یہاں پر بھی اسی طرح والا ناچ ود یون تھا اول سے وہ کو حزف کر کے آخر میں کیا لائی گئی بولتا لائی گئی بھائی تو دیتن تو باب اس کا کیا بنے گا ودا یدی ودا یدی دیتن بھائی جیسے وعد یعیدتن بھائی اور دیت کس کو کہتے ہیں بھائی تفصیل میں بتلا چکا ہوں بھائی نفس کے بدل کے طور پر جو مال واجب ہو وہ کیا کہلاتا ہے دیت کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور عضو وغیرہ کی وجہ سے جو مال آئے اسے کیا کہتے ہیں, ہیں بھائی تو نفس کے بدلے میں جو مال آیا وہ دیت اور نفس کم کے بدلے میں جو مال آیا وہ کیا کہلاتا ہے؟, عرش کہلاتا،, عرش کہلاتا ہے لیکن ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہو جاتا ہے کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں ارش کی جگہ کبھی کیا کہہ دیتے ہیں دیت اور کبھی دیت کی جگہ کیا کہہ دیتے ہیں ارش یہ بھی کبھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ادا قتل راج رجول الن شیب ہم دین اور جب قتل کی کسی شخص نے دوسرے آدمی کو شب ہم دن اس طریقے پر شیب ہے پر سمجھ میں آیا بھائی قلتی ہی دیت مغل تو اس قاتل کی عاقلہ پر دیت مغل ہے بھائی آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی دیت دو قسم پر ہے ایک مغل ایک مخففہ مغلظہ کے اندر چار قسم کے اونٹ دینے پڑتے ہیں اور مخففہ میں پانچ قسم کے اونٹ ہیں بھائی پانچ قسم کے تو اس جی شخص کی عاقلہ پر دیت تھے ہے والارا والے ہی کفارہ اور اس قاتل پر کیا ہے کفارہ ہے بھائی کفارہ کیا تھا قتل کا کفارہ ایک غلام آزاد کرے مومن غلام یا پھر مبارد. دو ماں کے مسلسل روزے رکھے وہ دبل ابھی حنیفت و ابھی یوسف رحیم اللہ تعالی اور شیب احمد کی دیت جو ہے رحیم اللہ کے نزدیک ابلی سو اونٹ ہے مولانا اربعان چار قسم پر ہوئے چار قسم کے سو اونٹ ہے مولانا کہتے خم سوشرون بنتا مقاض ان پچیس بنتے مقاص ہیں وہ خم سن ایشرون بنتا لبون اور پچیس بنتے لبون ہیں وہ خم سن آئے شرون خقن ہیں وہ خم سن وائشرون جزا تن بھائی زال پر پتھر پڑنا اور پچیس جزا ہیں بھائی جزآ تو دیکھا چار قسم کے اونٹ ہیں اور سارے کتنا ہے پچیس پچیس بھائی اور یاد رکھنا یہ سب یہ سب مادہ ہوں گے بھائی مزکر اس کی, مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بھائی مذکر کے مقابلے میں تو بھائی یہ اونٹوں کے نام آئے بھائی یہ بنت مقاصد بنت لبون حقہ اور جزا یاد رکھیے بنت مقاصد اونٹ کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں چل رہا ہو ایک سال پورا ہو چکا ہے اور دوسرا سال اس کا چل رہا ہے بنت لبون اونٹ کا وہ بچہ جو تیسرے سال میں چل رہا ہے دو سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں چل رہا ہے حقہ کا اونٹ کا وہ بچہ جو چوتھے سال میں چل رہا ہے تین سال پورے ہو چکے اور چوتھے میں چل رہا ہے اور جزا اونٹ کا وہ بچہ جو پانچویں سال میں چل رہا ہے چار سال پورے ہو چکے اور پانچویں میں وہ چل رہا ہے تو بنتے مقاصد کس کو کہتے ہیں جو دوسرے سال میں چل رہا ہو یعنی ایک سال اس کی عمر ہو چکی ہے کم از کم ایک سے اوپر ہے یہ کیا کہلاتا ہے بنت مقاص بھائی بنت مخاص مقاص کہتے ہیں حامیلا کو بھائی درد زین کو بھی کہتے ہیں اور حامیلہ کو بھی کہتے ہیں تو یہ جو دوسرے سال میں چلتا ہے اس کو بنتے مخاص اگر معنس ہو تو بنتے مخاص اور اگر مذکر ہو تو ابن مخاص کہتے ہیں اس لیے یہ مخاص کا کیا معنی بتلایا حاملہ اس کی ماں دوسرا سال ہے عادتن اخر حاملہ ہو چکی ہوگی بھائی آدتن کیا ہے پھر حاملہ ہو چکی ہوگی بھائی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مونس ہو تو بنتے مخاص مزکر ہو تو ابن مخاص تیسرے سال والے کو پھر بنتے لبون کہتے ہیں اگر مونس ہو اور اگر مذکر ہو تو ابن لبون کہتے ہیں بھائی اور بھائی اس کو بنتے لبون یا ابن لبون کیوں کہتے ہیں لبون لبن سے ہے لبن لبن دودھ کو کہتے ہیں دوسرے سال میں تھا سا تو ماں عموماً کیا ہوگی اس کی حاملہ تیسرے سال میں ہے تو بچے کو جنم دے چکی ہوگی اب دودھ والی ہوگی دودھ دیتی ہوگی وجہ تسمیاں سمجھ میں آئی بھائی جی اور چوتھے سال والے کو فیکا کہتے ہیں بھائی فیکا اس لیے کہ اب یہ کچھ بڑا ہو گیا ہے اب یہ مستحق ہے اب یہ قابل ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے اس پر بوجھ لادا جائے اس سے پہلے تو چھوٹا تھا اب کیا ہوا اب بوجھ لادنے کے قابل ہو چکا بوجھ لادنے کا مستحق یہ ہو چکا اس لیے حقہ کہتے ہیں اور پانچویں سال والے کو جزا کہتے ہیں بھائی جزا یہ دانتوں میں اس کی کوئی خاص علامت ہے جیسے بکرے بھیڑ بکری وغیرہ میں آپ قربانی کے دنوں میں خریدنے جاتے ہیں تو دانت دیکھتے ہیں ان کے بھائی ایک سال کے بعد خاص قسم کے دانتوں میں علامت آتی دانت آتے ہیں بھائی تو اسی طرح اونٹ کے اندر بھی پانچویں سال والے جو ہوگا اس کے بھی دانتوں میں علامت ہوگی جسے اونٹوں والے اور آرب وغیرہ جانتے ہیں بھائی اسے جزا کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ دیت مغلزہ کس کے اندر آئے گی شیب عمد کے اندر آئے گی سو اور کتنی قسم کے ہیں چار قسم کے ہیں مولانا اور سارے مادہ دیں گے مذکر نہیں بھائی اور کس پر آئیں گے قاتل ہی کو دینے پڑیں گے اس کی آقیلا دے گی سارے بھائی حاقی اس کے بھائی سارے قوم والے اچھا بھائی کہتے ہیں ولاغذا إِلَّا اور یہ تغلیز یہ مغلط کرنا یہ مغلط ہونا یہ نہیں ہے مگر اونٹوں ہی میں خاص طور پر آگے آئے گا مارانا آگے بتلائیں گے دیت مخففہ بھی ہے اس میں پانچ قسم کے اونٹ دے سکتے ہیں یا پھر اس میں دراہیم دینا چاہے تو کتنے دے سکتے ہیں دس ہزار دراہیم بھی دے سکتے ہیں قاتل چاہے تو اور چاہے تو ایک ہزار دینار دے دے کیا کرے ایک ہزار دینار دے دے تو دیکھو وہاں دیت مخففہ کیا ہے سو اونٹ پانچ قسم کے یا دس ہزار درہام یا ایک ہزار دینار تو وہ تھی دیت مخففہ اور یہ ہے دیت مغلزہ تو دیت مغلزہ میں دیکھو اونٹوں کے مسئلے میں کیا ہوا یعنی یہ دیت سخت ہے مغل کا معنی سخت جسے کیا گیا ہو بھائی سخت ہے کہ وہ جو اونٹ ہیں پانچ قسم کے ان کی قیمت ذرا کم بنے گی آگے تفصیل آ جائے گی بھائی اور یہ جو اونٹ ہیں ان کی قیمت زیادہ تو دیکھو یہ مغلص ہوئی سخت ہوئی مولانا تو یہاں دیکھو اونٹوں کی یا یوں اونٹ اعلی ہو گئے اونٹ کیا ہو گئے اعلیٰ ان کی قیمت بڑھ گئی زیادہ قیمت والے اونٹ آئے تو کیا دیتے مقفا میں تو دراہیم بھی تھے دینار بھی تھے ان میں بھی تغلیف آئے گی ان میں بھی دیے تھے مغلزہ اور دراہم بڑھا دیں دس ہزار سے یا دینار بڑھا دیں ایک ہزار سے کیا ان میں بھی تغلیف آئے گی یا نہیں آئے گی کہتے ہیں نہیں بھائی تغلیف صرف کس کے اندر ہے صرف اونٹوں میں ہے کہ اونٹ وہاں پر ذرا کم قیمت والے ہیں یہاں پر زیادہ قیمت والے لیکن دراہم اور دینار میں ایسا نہیں کہ وہاں تو دس ہزار دراہیم ہے یہاں ذرا بڑھا دو دینار وہاں ایک ہے یہاں ذرا بڑھا دو ایسا نہیں ہے بھائی اس لیے کا ولاق تغلی خاص اور تغلیث جو ہے یعنی یہ سخت کرنا یہ ثابت نہیں ہوگا مگر اونٹوں ہی میں خاص طور پر فعین خوبیت لم تلس اگر فیصلہ کیا گیا دیت کا اونٹوں کے علاوہ میں لم تلس تو پھر وہ مغلث نہیں ہوگی مولانا مغلط نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھائی اونٹوں میں تو تگلیف ہو سکتی ہے وہاں پانچ قسم کے یہاں تغلیف کر کے کتنے قسم کے بنا دیے چار بڑھا دی قیمت قیمت بڑھ گئی لیکن اونٹوں کے علاوہ دراہی میں دینار میں تغلیف نہیں ہے بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو دیکھا خودی ابھی دیت کا معنی دیت کا فیصلہ کرنا بھائی قتل قلتی اور قتل خطا بھائی ابھی تک تھا شیب ہے آمد عمد میں جیت مغلزہ آئی بھائی جیت مغلزہ آپ قتل خطا کی بات آئی اس میں دیت مخ آئے گی کہتے ہیں وہ فی قتل, قتل خطا تجیحی دیت والی قتل خطا کے اندر واجب ہوتی ہے اس کی وجہ سے دیت عاقلہ پر اور قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے وہ دیت الخطا اور خطا کے اندر دیت جو ہے میت الم الخماسا سو اونٹ ہیں پانچ قسم کے بھائی بینتا مقازن بنت مقازن بیس بنتے مخاض ہیں ویشرون بنا مقازن اور بیت کیا ہیں ابن مخاض دیکھا بیت بنتے مخاض معنس ہیں والانا دوسرے سال والے منس بچے اور وحشرون دوسرے سال والے مذکر بچے ہیں وحیشرون میں بنتے لبون ہے وحشرون حقن اور بیس فقے ہیں وحشرون جزاتن اور بیس جزائے ہیں بھائی یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی البتہ وہاں یہ تھا مولانا وہاں سارے مادہ تھے یہاں باقی تو مادہ ہیں البتہ ابن مخاص جو آ گیا, یہ مذکر آ بھائی مزکر آ گئے. اور وہاں دیکھیے مارانا پچیس جزائر تھے یہاں کتنے جزائ ہیں بیس ہیں وہاں پچیس فقے تھے یہاں کتنے ہیں بیت بیت اور وہاں پچیس بندے لبون تھے یہاں کتنے ہیں بیس اور وہاں پچیس بنتے مخاص تھے یہاں پر بیس بنت مخاص اور بیس ابن مخاص سمجھ میں آیا تو معلوم ہو دوسرے سال والے چالیس یہاں دینے ہیں چھوٹے بچے چالیس بیس چالیس میں سے بیس مذکر ہوں گے اور بیس تو لازم بات ہے ان کی قیمت کم ہوگی بھائی پہلے کی بنسبت قیمت کم ہو جائے گی بھائی و الْعَيْنِ ال آئنی اچھا یہ مخفا کا بیان ہے ابھی آگے بات چل رہی ہے ناری عین سونے کو کہتے ہیں مولانا ایک معنی اس کا سونے کے بھی آتا ہے وہ یہاں مراد ہے و اور سونے میں سے الفیناری کتنے ہیں ایک ہزار دینار ہیں و مین آلَافِ آشار اور چاندی میں سے ورف کہتے ہیں چاندی کو چاندی کو مالانا آشارہ تو آرہمین بھائی دس ہزار درہم ہیں بھائی چاندی میں سے تو دیت مخففا کیا ہوئی یا تو سو اونٹ ہیں پانچ قسم کے یا ایک ہزار دینار ہیں یا دس ہزار درہم ہیں اور پھر کیا ادا کیا جائنسی ان میں سے کہتے ہیں یہ اختیار قاتل کو ہے وہ جو چاہے ان میں سے اختیار کر لے چاہے تو کیا کرے سو اونٹ دے دے یا ایک ہزار دینار دے دے یا دس ہزار درہم دے دے سمجھ یا ان کی قیمت دے دے مولانا سو اونٹوں کی قیمت لگا لے یا دس ہزار درہموں کی قیمت لگا لی یا ایک ہزار دینار کی قیمت لگا لی وہ دے دے وَلَا يَثْبُتُ الدِّيَتُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنوَاعِ سَلَا سَتِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور دیت ثابت نہیں ہوتی مگر انہی تین قسموں میں سے امام صاحب کے نزدی امام صاحب فرماتے ہیں بھئی دیت مخفقوں میں بس یہ تین چیزیں ہیں انہی تین چیزوں کے ساتھ ادائی ہوگی خود کی یہی کی, کی قیمت دی جائے گی چوتھی چیز اگر کوئی اور چیز دیتے ہیں تو قیمت انہیں کی لگائی جائے گی اور چیزوں کے الگ حساب نہیں ہے لیکن صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں صرف یہی یہ نہیں ہے چاہے تو کیا کرے وہ پانچ قسم کے سو امڑ دے دے چاہے تو کیا کرے ایک ہزار دینار دے دے چاہے تو کیا کرے دس ہزار درہم دے دے اور اگر گائے بھینس دینا چاہتا ہے گائے بیل وغیرہ تو دو سو دے دے کتنے دے, دے دے دو سو دے دے اگر بھیڑ بکریاں دینا چاہتا ہے تو دو ہزار دے دے اور اگر کپڑوں کے جوڑے دینا چاہتا ہے تو دو سو جوڑے دے دے سمجھ میں آیا دون کے کے چھ چیزیں ہیں ان چھ چیزوں میں سے قاتل کو اختیار ہوگا جسے چاہے کیا کر لے اختیار کرنا پڑے گا اور باقی چیز اگر دے گا تو انہیں کی قیمت لگائی جائے گی گائے سے دینا چاہتا ہے تو دو سو اونٹوں کی انہیں کی قیمت لگا لے گا وہ جو پانچ قسم والے ہیں یا وہ درانی کی قیمت لگا لے گا اور اس میں جتنی گائے بھینسیں ملتی ہیں وہ حوالے کر دے گا سورج سمجھ میں آ گئی سب کو جب صاحب رحم اللہ हैं کہ नहीं صرف وہ تین چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک تین یہ چھ چیزیں ہو گئی ان میں سے جس کے ذریعے بھی وہ ادائیگی کرنا چاہے ادائیگی کر سکتا و کالا رحمہ اللہ تعالی و صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مینہ کے یہ جو ہے دیت ان میں سے بھی ہے و مین الباقاری بقاراتین اور بکر میں سے یعنی گائے بیل وغیرہ میں سے مئتا دو سو کیا ہیں گائے بیل نمی الفا شاطین غنم اور شاد کا ایک معنی ہے بھائی غنم بھی بھیڑ بکری کو کہتے ہیں دونوں جنسیں اس میں داخل ہیں شاد کا لفظ بھی بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھیڑ کی جنس بھی اس میں داخل ہے اور بکری کی جنس میں بھی جنس پیس کے اندر داخل ہے تو دونوں کا بالکل ایک معنی مترادف ہے بھائی ومین الغ نمی اور بھیڑ بکریوں میں سے الف آپ کی کتاب میں الف ہے الف نہیں الفا ہونا چاہیے تسنیا ہے بعض کتابوں میں الفا ہاں بعض نسخوں میں الفا الف... آ, اصل میں تھا الفانی نونی داخت کی وجہ سے گر گیا تو کہتے ہیں و مین ال اور بھیڑ بکریوں میں سے کتنے دے دے گا دو ہزار بھیڑ بکریاں دے دے گا بھائی و مین ال جمع ہے خلطن کی جوڑے کو کہتے ہیں پوشاک مالانا و مین الطین اور جوڑوں میں سے دو سو جوڑے ہیں فل فلطین سو بانی ہر جوڑا دو کپڑے ہوگا مالانا سمجھ میں آیا ایک قمیص اور ایک اظہار مولانا یا یوں کہیں قمیص اور شلوار وہیت المسلم وہ ذمہ اور مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے بھائی ذمہ کون ہے وہ کافر جو ہمارے ملک میں دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ذمی تو مسلمان اور ذمہ دونوں کی دیت برابر ہے جیسے مسلمان میں تفصیل بیان ہوئی یہی تفصیل کس کے اندر ہے زندگی میں بھی ہے اس کو اگر قتل کیا تو بھی یہی صورتیں بنیں بنے گی وہی تویتوں اور نفس کے اندر یعنی جان کے اندر دیت ہے کسی نے غلطی سے دوسرے کو قتل کیا بھائی بات وہی گزر چکی ہے وہی دوبارہ صاحب کو دوری ذکر کر رہے ہیں جان کے اندر کیا آئے گی دیت آئے گی یہ جو ابھی تفصیل گزری فل مارینی بیتوں مارین کہتے ہیں ناک کا نرم حصہ مارین کے اندر دیت ہے بھائی کسی شخص نے دوسرے کی ناک کا نرم حصہ کاٹا کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا اگر جان بوجھ کر کاٹا ہے آمدن تو پھر کیا آئے گا کہ ساس لہذا اس دوسرے شخص کے بھی ناک کے نرم حصے کو کاٹا جائے گا کیونکہ برابری ہو سکتی ہے لیکن اگر غلطی سے کاٹا ہے پھر کیا آئے گی کی؟ دیت آئے گی مولانا اب کتنی دیت آئے گی کہتے ہیں پوری دیت آئے گی کتنی آئے گی پوری دیت یعنی سو اونٹ آئیں گے یا کیا ایک ہزار دینار یا دس ہزار زراحیم آ جائیں گے بھئی. سمجھ میں آیا بھائی ناک کاٹ دی یاد رکھنا زابطہ یاد رکھنا باقی خود لگاتے جانا زابطے بھائی اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے جن سے نفا ختم ہو گیا اس نفع کی ساری جینس سے ختم ہو گئی تو پوری دیت آئے گی منا جو نقص میں آیا کرتی ہے اور اگر کوئی اسی طرح کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے انسان کا سارا خسن و جمال ختم ہو گیا جیسے یہاں تھا مالانا ناک کاٹی سارا خسن و جمال ختم ہوا یا نہیں ہوا عجیب کری شکل بن جائے گی سمجھ میں آیا تو سارا خود خل... تو اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے سارا خسن و جمال ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں بھی کیا آئے گا پورے دیت آئے گی ضابطہ کیا ہوا اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے کیا ہو جائے جن سے نفا ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا آئے گی پوری دیت یا پورا حسن ہی ختم ہو گیا اس میں بھی کیا ہے کہ کی؟ تو ناک کاٹی تو پورا حسن ختم ما. تو پوری دیت آئے گی پورے نفا زبان کاٹی کسی نے دوسرے کی مالانہ جن سے نفع ختم زبان میں حسن تو نہیں نظر تو نہیں آتی منہ کے اندر ہے والا نا لیکن پورا جن سے نفع بولنے کا ختم ہو گیا یا نہیں بولنے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی جن سے نفع بالکل ختم ہوا یہ بولنے والا لہذا اب اس صورت میں بھی پوری دیت آئے گی ضابطہ سمجھ میں آگیا بھائی تو کہتے ہیں وکیل مارینی دیتوں اور مارینی یعنی ناک کے نرم حصے کے اندر ادیت دیت دیعت ہے مولانا کیونکہ جمال سارا ختم وکیل لسانی دیتوں اور لسان کے اندر یعنی زبان کے اندر دیت ہے کیونکہ قوت گویائی ساری کی ساری کیا ہو گئی ختم وفی زکر دی بیت اور ذکر کے اندر مخصوص کے کہ اندر بھی دیت ہے نہ کیونکہ جن سے نفع ختم ہوا وفل آقلی بارہ بارہ سُ فضا بخل دیتو اور عقل کے اندر جب کے مارا اس, اس کے سر پر فضا حبا پس اس کی عقل چلی گئی ادیت اس کے اندر بھی کیا ہے دیت ہے بھائی عقل ساری چلی گئی کسی کے سر پہ کوئی چیز ماری او وہ مجنون ہو گیا اقلی ساری جاتی رہی تو مانا پھر تو سارے اعضا کا نفع ختم ہو گیا ساری اعضا کا گویا نفا کیا ہو گیا بھائی آقل ہی جاتی رہی بھائی اب وہ عقل مند آدمی جیسا کوئی کام ہی نہیں کرتا تو یہ گویا یوں ہی ہے جیسے اس نے آدمی ہی کو مار دیا ہے آدمی ہی کو مار دیا لہذا پوری دیت آئے گی سو اونٹ والا دیا اور داڑی کے اندر جب اس کو موڈ دیا گیا فلم تم بھاپس وہ نہیں اگی ادیا اس میں دیت ہے بھائی داڑھی اپنے وقت پر وہ حسن و جمال ہے مولانا سمجھ میں آیا انسان کی زینت کا باعث ہے آپ کسی نے کسی کی داڑھی موڑ دی اور اے کہ پھر دوبارہ بال آئے ہی نہیں بھائی یہ شک ضروری ہے دوبارہ آئے ہی نہیں پھر اس صورت میں اس میں کیا آئے گی سیت آئے گی کہ جمال سارا ختم ہوا وفی شارے راہ سے دیتوں اور سر کے بالوں میں دیت ہے بھائی کسی نے کسی کے سر کے بال موڑ دیے یا نکال دیے اس کے بعد دوبارہ بال آئے ہی نہیں تو سارا خشن و جمال ختم ہوا لہٰذا اس صورت میں کیا آئے گی پوری دیت آئے گی وفی حاجی دیت حاجبین کہتے ہیں بھائی یہ بو کو یہ آنکھ سے اوپر بھائی جو بال ہے مالانا سمجھ جائے یہ ہڈی کے کنارے پر ماتھے کی طرف یہ بھویں ابرو جن کو کہتے ہیں اس میں ایک اور ضابطہ یاد رکھنا کہ جو چیزیں دو دو ہیں یہاں پر جیسے بھویں دو ہیں مالانا ایک ایک آنکھ پر اور دوسری دوسری آنکھ پر ان دونوں کو اگر ختم کیا پھر کیا ہوگا پوری دیت آئے گی اور اگر ایک کو ختم کیا تو نصف دیت آئے گی جو چار چار ہیں ان میں سے اگر چاروں کو ختم کیا تو پوری دیت ہے اگر دو کو ختم کیا تو نصف دیت ہے اور اگر ایک کو ختم کیا تو روبئے دیت ہے زبہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اور جو چیز ایک ایک ہے اس میں تو پورا پوری دیتی آئے گی جو دو ہیں ان میں ایک کے اندر آدھی دیت آئے گی جو چار ہیں ان میں ایک کے اندر روبئے دیت چوتھا حصہ آئے گی تو کہتے ہیں وفی آجی دیتو اور دونوں بھاؤں کے اندر آج دیتو کیا ہے پوری دیت ہے وفی لائی دیتو اور دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے سمجھ میں بھائی دونوں آنکھیں ختم کی سارا حسن و جمال ختم دونوں آنکھیں ختم کی تو اس صورت میں جمال بھی ختم اور دیکھنے کا نفع بھی بالکل ختم ہوا تو جن سے نفع ختم وہ فی الدین دیتوں اور دونوں ہاتھوں کے اندر پوری دیت ہے دونوں ہاتھ کسی کے کسی کے, کے کاٹ دیے وہ پھر دیتوں اور دونوں پاؤں کاٹے اس کے اندر بھی پوری دیت ہے وہ تو اور دونوں کان کاٹے اس کے اندر بھی دیت ہے وہ پھر شفتعینی دیتوں اور دونوں ہونٹوں میں شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں وہ پھر شفتعینی دیتوں دونوں ہونٹوں میں دیت ہے وفیل ان سینی بیتوں اور دونوں خفیتین کے اندر اس میں بھی دیت ہے وفی سد مر اتی بیتوں عورت کی دونوں چھاتیوں کے اندر بھی دیت ہے بھائی سد سدنی تھا اصل میں مولانا یون اضافت کی وجہ سے گر گیا لیکن ایک بات کل میں نے آپ کو بتلائی تھی بھائی کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے لہذا ابھی تک یہ جتنی تفصیل چل رہی ہے مرد کے دونوں ہاتھ کاٹے تو مرد کی پوری دیت آئے گی عورت کے دونوں ہاتھ کاٹے تو عورت کی پوری دیت آئے گی تو مرد کی دیت کتنی ہے سو عورت کی دیت کتنی ہے پچاسوں لہذا مرد کے دونوں ہاتھ کاٹے تو کتنے اونٹ دے گا سو عورت کے دونوں ہاتھ کاٹے تو کتنے دینے پڑیں گے پچاس اونٹ دینے پڑیں گے بھائی اور مرد کا ایک ہاتھ کاٹا تو کتنے اونٹ پچاس عورت کا ایک ہاتھ کاٹا تو پچیس بھئی یہ ضابطہ یاد رکھنا ہر جگہ خود ہی لگاتے جانا بھائی وفیقل واحد ہاض اشیا نسف دیتی اور ان میں ان چیزوں میں سے ہر ایک کے اندر نسف دیت ہے بھئی یہ چیزیں بیان ہوئی دو دو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دونوں کان ان میں پوری پوری دیت تھی لیکن اگر ان میں سے ایک کاٹا ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک کان وغیرہ ایک کان تو پھر کتنا آئے گئے دیت مرد میں مرد کی نصف دیت عورت میں عورت کی نصف دیت یہی بات کر رہے ہیں وہ پھر کل واحد اشیائی اور ان چیزوں میں سے ہر ایک میں یعنی دو دو نہیں بلکہ ایک ایک کے اندر نصف دیتی کتنی آئے گی نصف دیت وفی اشفار دیت اور آخوں کے اشفار میں دیت ہے اشفار یاد رکھو یہ جو آ, یہ چمڑا بھائی یہ جس پر پلکوں کے بال ہیں بھائی آنکھ کے اوپر بھی ایک چمڑا ہے نیچے کی طرف بھی ایک چمڑا ہے ان کو کیا کہتے ہیں اشفار کہتے ہیں بھائی یہ اوپر اور نیچے کے چمڑے یہ کتنے ہیں بھائی یہ چمڑے دو ایک آنکھ میں اوپر نیچے اور دو دوسری آنکھ میں ایک اوپر ایک نیچے بھائی تو یہ چاروں اگر کسی نے کسی کے غلطی سے کاٹ دیے تو کیا آئے گی یہ پوری دیت آئے گی پوری دیت سمجھ میں آیا اور اگر دو کاٹے پھر پہ اور اگر ایک کاٹا رو چوتھا حصہ بھائی تو اشفار سے مراد یہ چمڑا ہے ہاں اور یہ بھی احتمال علماء نے لکھا بھائی صاحب ہدایہ وغیرہ نے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد پلکیں ہوں مجازن بھائی کیونکہ پلکیں انہی پر لگی ہوتی ہیں تو ان پلکوں کو بھی مجازن کیا کہہ دیتے ہیں اشفار کہہ دیتے ہیں تو ایک پل ختم کی تو روبے بھی دونوں آنکھوں کی چاروں پلکیں ختم کی تو پھر اس میں پوری دیت آئے گی بھائی تو دونوں مانا ہو سکتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وفی اشفار لائی دیتو اور دونوں آنکھوں کے اشفار میں دیت ہے وفی آحا ربع وفی اور اشفار میں سے کسی ایک کے اندر ربع دیت ہے کل چار ہیں تو ایک میں کتنی آئے گی ربع دیت آئے گی اصبع من دیت بھائی دیکھو بھائی دونوں ہاتھوں میں کتنی دیت ہے؟ پوری, دیت ہے پوری دیت ہے اور دونوں ہاتھوں میں انگلیاں کتنی دس, دس دس ہے معلوم ہوا ایک انگلی میں کتنی دیت آئے گی دس انگلیاں تو دیت کا دسواں حصہ یعنی کتنے اونٹ بن گئے دس اونٹ بن گئے یا درہیم بناؤ کتنے بنیں گے ایک دس ہزار دراہیم تھے نا تو ایک ہزار دیرہم یا دینار بناؤ تو کتنے بنیں گے ایک ہزار دینار پوری دیے تھی تو دسواں حصہ کیا بنا ایک سو دینار زیادہ سمجھ میں آ گیا. دو انگلوں میں کتنی ہوگی اونٹ بتاتے جاؤ بس باقی خود ہی بیس اونٹ بھائی تین انگلیوں میں من اصابع ور عشرت دیتی اور ہر انگلی میں پاؤں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے ان میں سے ہر ایک انگلی کے اندر ہوشرو دیتی تھی دیت کا دسواں حصہ ہے ول افا بی ان اور انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں سب کا یہی حکم ہے مولانا اگرچہ سب ایک جیسی نہیں مولانا ایک تو یہ موٹی انگلیاں انگوٹھا بھی آ گیا درمیان میں لیکن سب کا ایک ہی حکم ہے سب میں کتنے آئیں گے دس لوحا سوا انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں یہ تو انگلوں میں تفصیل تھی اگر پوری انگلی نہیں کاٹی ایک پورا کاٹا کتنا کاٹا انگلی کا ایک پورا کاٹا بھائی تو اس میں کتنے آئیں گے بھائی کتنے اونٹ کہتے ہیں بھائی آپ خود حساب لگا لیں ہر انگلی میں کتنے جو پورے ہیں ہر اگلی میں تین کو ایک انگلی میں کتنا تھا ہوشر تھا کتنا تھا تو ایک کوے میں کیا آئے گا سلو سے اوشر کتنا آ جائے گا ہوشر کا تیسرا حصہ سورج سمجھ میں آگے یہ وہ انگلیاں جن میں تین پورے ہیں یہ یوں کہ تین جوڑ ہیں والا نا تین جوڑ ہیں اور انگوٹھے کے اندر تو دو کوے ہیں والا نا وہاں ایک کوے میں کتنا آئے گا پانچ اونٹ یعنی نش اوشر آ جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اوشر تو کہتے ہیں اور ہر ایسی انگلی کے اس کے اندر تین جوڑ ہیں ففی آل سدیتوئ تو ان میں سے کسی ایک کے اندر بھائی انگلی کی دیت کا سلس آئے گا انگلی کی دیت کا سلس آئے گا مافیہ نصف اور وہ انگلی جس کے اندر دو جوڑ ہیں تو ان میں سے کسی ایک پورے کے اندر بھائی ایک جوڑ کے اندر نصف دیتل اصوئی انگلی کی نسف دیت ہے یعنی انگوٹھا مراد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی وہی کلین خم تم اور ہر دانت میں پانچ اونٹ ہے مولانا یہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا بھائی ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں بھائی جان بوجھ کر توڑا ہے پھر تو آپ نے پڑھا بست دانت کے بدلے دانت ہے لیکن اگر غلطی سے توڑا تو پھر اس صورت میں سات تو نہیں آئے گا پھر اس صورت میں پانچ اونٹ دے گا اور یہ حدیث میں آتا ہے بھائی ول اصنانل او رات بھائی بھائی دانت تو دو قسم کے ہیں کچھ سامنے کے دانت ہیں اور کچھ داروں کے دانت ہیں بھائی جو اطراف میں ہیں داڑ کے دانت کیا ایک ہی حکم ہے صاحب قطوری بتلا رہے ہیں ہاں بھائی سب کا ایک ہی حکم ہے ہر دانت میں کتنے ہیں پانچ اونت ہیں تو کہتے ہیں ول اسنانو اذراتا سوا اور دانت اور داڑیں كُلّهَا سب کے سب سوا برابر ہیں وَمَنْ ضَرَبَ عُضْوًا فَأَذْهَبَ مَنْفَعَتَهُ من فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ بے قاضی نے دوسرے کے عضو پر ضرب لگائی تو وہ عضو تو نہیں گیا مثلا ہاتھ پہ ضرب لگائی ہاتھ تو نہیں کاٹا لیکن ہاتھ شل ہو گیا اس کا نفع ختم ہو گیا کہتے ہیں نفع بھی ختم ہو جائے تو یہ اسی طرح جیسے عضو عضو کو کاٹ دیا تو اس کی پوری دیت اس عضو کی آ جائے گی تو ہاتھ میں کتنا تھا پچاس اونٹ اگر ہاتھ کو کاٹا نہیں ہے اور جس نے کسی اوز پر ضرب لگائی فبا من سے آتا ہو بس لے گیا اس کے نفا کو یعنی ختم کر دیا اس کے نفا کو ملا تو اس کے اندر پوری کامل دیت ہے کما لو خطا جیسا کہ اس نے اسے کاٹا ہو جیسا کہ اس نے اسے جیسا کہ اگر اسے کاٹا ہو کل یاد جیسے کہ ہاتھ جب وہ کیا ہو جائے شل ہو جائے و لائن اور جیسے آنکھ ہے ایزا جہا بغ جب اس کی روشنی چلی گئی ایک آدمی دوسرے کو ضرب لگائی بھائی آنکھ تو نہیں پھوڑی لیکن آنکھ کی بینائی چلی گئی تو آنکھ کے اندر کتنا آتی ہے ایم نصفے ایم دو, آنکھیں دو ہیں تو دونوں میں تو پوری دیت تھی ایک میں کتنی آئے گی اور اگر صرف گئی ہے جیسے آنکھ نکال پھوڑ دیا اس نے تو نسف دیت آئے گی تو کہتے ہیں کل یدہ شلت وائن ایزا زہ بنکھ ہے کہ جب اس کی روشنی چلی جائے وشجاج و شیجا جو آشارہ اور شاد جمع ہے شجت کی میں نے کل آپ کو بتلایا تھا زخم دو قسم پر ہیں کچھ کو کچھ کو کہتے ہیں بھائی شجت کون سا زخم ہے جو سر اور چہرے پر لگایا جائے اور باقی زخموں کو کیا کہتے ہیں جراحت ان کہتے ہیں بھائی اب یہ جو سر اور چہرے کے زخم ہیں یہ دس قسم پر ہیں وہ تو یہ شجاع جمع ہے شجت ان کی وہ شجاج و اور یہ سر چہرے کے زخم کتنی قسم کے ہیں یہ دس, دس, ہے دس, جمع جمع جمع دس ہیں ہمارا نام دس قسم کے کون کون سے دیکھیے بھائی الحرست ودام یات ودامیت ولباغیات ولمطل مت و سمحاط و الموزو کتنے ہو گئے دس بھائی یہ دس ہے مانا بس بھائی ان کی تفصیل ذرا لکھ دیجئے بھائی جلدی جلدی لکھئے بھائی ہارسا کسے کہتے ہیں دامیا کسے کہتے ہیں دامیا کسے کہتے ہیں یاد رکھیے ہاراسا ہارسا لکھئے بھائی پہلا نام ہارسا یخریسو کے معنی ہوتے ہیں کھال کا چھلنا ہاراسا یخریسو کے معنی ہیں کھال کا چھل جانا تو خارشہ وہ زخم ہے جس میں جس میں کھال چھل جائے یعنی کھال پر خراش آ جائے جلد پر خراش آ جائے جلد پر خراش آ جائے اگلا زخم ہے دامعہ دامعہ وہ زخم جس میں خون ظاہر ہو مولانا بہتا نہیں ہے بس زخم کے اوپر خون ظاہر ہو جاتا ہے لکھ لیا بھائی دام یہ دم سے ہے دم آنسو کو کہتے ہیں دم آنسو کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو کبھی آپ دیکھتے ہیں مالانا آنکھ کے اندر آنسو آ جاتا ہے باہر نہیں ہے لیکن آم کے اندر کیا ہے آنسو, آنسو. آنسو. آنسو. پانی اس کا جمع ہو گیا بھائی اسی طرح اس دامیا کے اندر بھی زخم کے اوپر تو خون آ جاتا ہے لیکن اس سے ابھی بہا نہیں تھوڑا سا خون بس اس پر ظاہر ہوا اگلا زخم ہے دامیہ دامیہ وہ زخم جس میں خون بہتا ہے وہ زخم جس میں خون بہ جائے خون بہے وہ زخم جس میں خون بہے دامیا دم سے ہے دم کس کو کہتے ہیں خون تو اس میں بھی خون بہتا ہے اس لیے اسے دامیا کہتے ہیں اگلا زخم ہے باز آح بزا افزا کے معنی ہے کاٹنا بازا افزاؤ کے معنی ہے کاٹنا تو بازیا وہ زخم جس میں کھال کٹ جائے جس میں کھال کٹ جائے اگلا زخم ہے مطلب مطلب وہ زخم جس میں کچھ گوشت بھی کٹ جائے جس میں کچھ گوشت بھی کٹ جائے مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے لکھ لیا بھائی مطلق نام سے ظاہر ہے مولانا لحم کس کو کہتے ہیں گوشت کو اس میں گوشت کٹ جاتے اگلا زخم ہے سمحاق بھائی سمحاق سمحاق وہ زخم ہے جو سمحاق تک پہنچے بھائی سمحاق وہ زخم ہے جو سمحاق تک پہنچے جو کہاں تک پہنچے سمحاق سمحاق ایک باریک جلی ہے جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان ہے بھائی جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو سر کے اوپر جو گوشت ہے اس کے نیچے جب ہڈی ہے تو ہڈی سے پہلے اس پر کیا چڑھی ہوئی ہے ایک باریک ایک باریک جلی ہے تو زخم اگر اس باریک جلی تک پہنچ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے سمحاق بھائی یہ سمحاق کہلاتا ہے اگلا زخم ہے مولانا موزیحا موزیحا وہ زخم جو سر کی ہڈی کو ظاہر کر دے جس میں یوں کہ جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے بھائی جس میں ہڈی کیا ہو جائے اوزا یوزیحوں کا بھی یہی معنی ہوتا ہے نا ظاہر کرنا تو موزہ وہ زفن جس نے کیا کیا ہڈی کو ظاہر کر دیا تو ہڈی صرف ظاہر ہوئی ہو والا نا ٹوٹے نا اگلا زخم ہے ہاشمہ ہاشمہ ہاشیمہ وہ زخم ہے جس میں ہڈی ٹوٹ جائے جس میں ہڈی ٹوٹ جائے ہاشامہ یا کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے ہاشامہ یا کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے اگلا زخم ہے مولانا منقلہ منقل عراب لگانا بھائی اسی طرح پڑھنا بھائی منقل وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے टूट بھی گئی ہڈی اور اپنی جگہ سے بھی ہٹ گئی یہ زخم کیا کہلاتا ہے منقلا وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے دیکھا یہ نقل سے ہے نقل سے ہڈی کیا ہوئی ایک جگہ سے دوسری طرف نقل ہو گئی ہٹ گئی اپنی جگہ سے اگلا زخم ہے بھائی آما آما میم مشدد ہے بھائی آما وہ زخم ہے جو ام دماغ تک پہنچے وہ زخم جو ام دماغ تک پہنچے یاد رکھو دماغ جو ہے سر میں ایک باریک جھلی میں لپٹا ہوتا ہے جو اسے اپنی جگہ پر برقرار رکھتی ہے وہ باریک جھلی ام دماغ کہلاتی ہے بھائی وہ باریک جھلی جس میں دماغ ہے بند ہے اسے کیا کہتے ہیں ام دماغ بھائی لفلیا لیا بھائی تو یہ وہ باریک جلی جس میں دماغ محفوظ ہوتا ہے ام دماغ اس تک جو زخم پہنچے وہ آما آم کہلاتا ہے بھائی ایک گیارہواں زخم یہ تو دس زخم ہو گئے مانا نا ایک گیارہواں زخم بھی ہے جسے دامغہ کہتے ہیں دامغہ دال الف میم دامغہ دامغہ دامغہ وہ زخم ہے جس میں دماغ اپنی جگہ سے خارج ہو جائے جس میں دماغ اپنی جگہ سے خارج ہو جائے تو یہ گیارہویں کی سم ہے شجا کی لیکن صاحب قدوری نے اس کو ذکر نہیں فرمایا بھائی اس لیے کہ اس زخم میں عموماً انسان بچتا نہیں ہے بھائی دماغ جب اپنی جگہ سے خارج ہو جائے تو انسان عموماً بچتا نہیں, نہیں, نہیں ہے بھائی اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا اس میں آدمی مر جاتا ہے بھائی تفصیل پتہ لگ گئی ساری بھائی تو خارث کون سا زخم ہے جس میں کھال پر خراش آ جائے اور دامعہ جس میں زخم پر کیا ہو خون ظاہر ہو جیسے آنکھ کے اندر آنسو آ ہیں ابھی بہے نہ ہو یہاں بھی بہا نہیں ہے خون ابھی دامیہ وہ زخم جس سے خون بہے بازعہ جس میں کھال کیا ہو کٹ جائے متلاحمہ جس میں کھال کے ساتھ ساتھ گوشت بھی کٹ جائے لیکن ہڈی کو نقصان نہیں ہڈی تک نہیں پہنچا سمحاخ بھائی وہ زخم جو کہاں تک پہنچے وہ جو باریک جھلی ہے گوشت اور ہڈی کے درمیان وہاں تک زخم پہنچے وہ سمخاق کہلاتا ہے موضحا بھائی جس کے اندر ہڈی کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے ہاشمہ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے منقلہ جس میں ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے عامہ جس کے اندر وہ زخم جو ام دماغ تک پہنچے بھائی تو اس کتاب پر کہتے ہیں وہ شیجا جو سر کے زخم دس قسم پر ہیں الخارث دام حتوت دام اطول باز یاطول مطلع موز حتول ہاشم اطول منقل اتول عامہ کہتے ہیں موضیحا کے اندر قصاص ہے اگر وہ عمدن ہو جان بوجھ کر ہو بھائی خطا کی صورت میں تو قصاص آتا ہی نہیں جان بوجھ کر اگر موزیحا زخم لگایا جو ہڈی تک پہنچ گیا ہے اس صورت میں کیا آئے گا قصاص آئے گا بھائی باقی زخموں میں یاد رکھیے دس میں سے کسی ایک کے اندر بھی قصاص نہیں کیونکہ وہاں برابری نہیں ہو سکتی مزحا میں تو ہڈی تک مولانا زخم پہنچا تھا یہاں پر ہم بھی کیا کریں گے دوسرے کو ایسے ہی زخم لگائیں گے جہاں ہڈی تک پہنچ جائے سونے چھری یا خنجر سے سر کو جائے گا کہ کہاں تک زخم پہنچے ہڈی ہڈی پہ جا کے خود بخود وہ خنجر رک جائے گا بھائی لیکن باقی زخموں کے اندر برابری نہیں ہو سکتی کتنا گوشت کٹے تھوڑا گہرا بھی کر سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے برابری نہیں ہو سکتی لیکن یہاں برابری ہو جائے گی پورے ہڈی تک کیا کر لیا جائے گا گوشت کو کاٹ دیا جائے سورج سمجھ میں آ تو باقی جو اس سے کم ہیں اس میں تو گوشت کٹنا ہے وہاں برابری نہیں ہو سکتی اور جو موضیح سے آگے اوپر والے زخم ہیں ان میں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور آپ نے تو ضابطہ پڑھا ہے کہ جہاں ہڈی کے اندر خیسا ہڈی کے اندر خیساس نہیں آپ پڑھ چکے ہیں ففیل موزہ <تصفيق> ان کا انتظا کے اندر قساس ہے اگر وہ جان بوجھ کر ہو ولا خاص ابھی بقیت الشجاج اور قصاص نہیں ہے باقی زخموں کے اندر وفی ماتون ففیح حکومت و عدری اور جو موضیح سے کم درجے کے زخم ہیں کم درجے کے کون کون سے تھے بھائی خارثہ دامیہ دامیہ بازیاہ مطلح اور سمہا یہ اس سے کم درجے کے ہیں جو اس سے پہلے ذکر ہوئے تو مادون الموزہ یعنی موضحا سے جو تو کم درجے کے زخم ہیں فصیح حکومت وادرین اس میں حکومت عادل ہے اس میں کیا ہے حکومت عادل حکومت عادل کو کیا مانا یاد رکھو حکومت کا مانا ہے فیصلہ کرنا فیصلہ فیصلہ کرنا اور عادل بمانے عادل کے ہے یعنی کوئی عادل شخص فیصلہ کرے گا کتنا جر... بدل آنا چاہیے کتنا مال آنا چاہیے اس میں قصاص تو نہیں لیکن کیا کیا جائے گا مال تو دینا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا تو کتنا مال دے اس کا فیصلہ کون کرے گا عادل کوئی قابل اعتماد آدمی وہ فیصلہ کر دے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ فیما دون المول حکومت و اس کے اندر حکومت عادل ہے یعنی عادل آدمی کا فیصلہ ہے وہ فلم امکانت خطان بھائی موضیح کے اندر تو قصاص ہے اگر جان بوجھ کر ہو اور اگر انکانت امکانت ختان موضحا اگر کیا ہو خطان ہو غلطی سے ہو تو پھر اس میں نصف و عشر دیتی دیت کا نصف عشر ہے بھائی دیت کتنی ہے ساؤنڈ اس کا اوشر کتنا ہے دس اونٹ اس کا اوشر کا نصف کرو پانچ اونٹ بھائی سورج سمجھ میں آ تو اس میں نصف نسرے دیا تھا یعنی پانچ اونٹ یا دراہیم دینا چاہے تو کتنے دراہیم بھائی دیکھو دراہیم کتنے دراہیم تھے کل دس ہزار تو اوشر کیا ہوا ایک ہزار اس کا نصف کرو پانچ سو بھائی پانچ سو دراہیم دینار دینا چاہے دینار کتنے تھے ہزار اس کا عشر نکالو سو اس کا نسب کرو پچاس بھائی پچاس دینار وہ فی الحاشی ہوشرو دیتی اور ہاشیما جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس میں اوشور دیت ہے مولانا دیت کا دسواں حصہ یعنی نیتا سو وفیل منفالاتی ہو شرو و نصف اور منقلہ کے اندر اوشر بھی ہے اور نسف اوسرے دیت ہے اوشر اور نسو اوشرے اوشر, اوشر کتنا ہے دس اور ساتھ سات نسر اور ملاؤ پانچ اور ملا دی کتنے ہو گئے پندرہ پندرہ اونٹ ہیں وہاں نا وکیل آمتی سولتی اور آما کے اندر سلو سے دیت ہے دیت کا تیسرا حصہ ہے پھر جا سولو سو دیا بس مولانا سر کے زخموں کی بات ختم ہوئی آپ بات کر رہے ہیں جائفہ کے بارے میں بھی بتلانا چاہتے ہیں جائفا کس کو کہتے تھے جو سینے پیٹ یا کمر پر لگایا جائے اور اندر تک پہنچے یا گردن پر لگایا جائے اور خوراک کی نالی تک پہنچ جائے یہ جائفا کہلاتا ہے تو جائفہ کے اندر کہتے ہیں تو پھر یہ دو جائفہ ہو گئے بھائی ایک طرف سے اندر تک پہنچا یہ تو ہے جائفہ لیکن ایسی چھری ماری کہ دوسری طرف نکل گئے تو دونوں طرف سے مولانا جائفہ ہوا تو کتنے جائفہ بن گئے ایک پیٹ کی طرف سے ایک کمر کی طرف سے بھائی تو دو جائفے بن گئے تو ایک میں تھی سلوس دیت تو دو میں کتنے آئیں گے تین حصے کریں گے دو حصے اس کو دینے پڑیں گے تو کہتے ہیں تو یہ دوائفے ہیں ففی ہما سلوسا سلوسا دیتی اصل میں تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اس میں دو سلوس ہیں دیتے بھائی ایک آدمی نے دوسرے کی ہاتھ کی پانچ انگلیاں کاٹ دی کتنی دیت آئے گی بھائی انگلیاں ختم ہوئی تو نفا آپ کسی چیز کو اٹھا سکتا ہے ہاتھ کے لیے پکڑ سکتا ہے نہیں لہٰذا اب ہاتھ کی پوری دیت آ جائے گی یعنی نصف دیت کہتے ہیں وہی افا دی اور ہاتھ کی انگلوں میں بس اگر ان کو سمیت تو بھی اس میں کتنی ہے نسو بھائی صرف انگلیاں کاٹی تو بھی دیت ہتھیلی سمیت انگلیاں کاٹی تو بھی نسف کیونکہ ہتھیلی انگلوں کی ہی کتابیں وہ ان کا تاہا مہانسا اور اگر ان کو کاٹ دیا نسو سائز کے ساتھ آدھی کلائی کے ساتھ کاٹ دی مولانا اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی ہتھیلی اور انگلیوں میں تو کیا ہے نسو اور یہ جو زائد ہے کلائی کا حصہ اس کے اندر حکومت عدل ہے نسر یعنی دیت بھی دیں گے اور جو زائد نقصان ہوا ہے اس میں ایک عادل آدمی کیا کرے گا وہ فیصلہ کر دے گا قابل اعتماد آدمی کہ اس کے اندر مزید کی کتنا دیا جائے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ ان کا کہا مہ نسچہ دی اور اگر اس کو کاٹ لیا ہاتھ کو یا انگلیوں کو مانس آئے دی تو ہے وفیل تی حکومت عدلی اور زیادتی کے اندر کیا ہے حکومت عادل قابل اعتماد آدمی کا فیصلہ بھائی زائد حکومت و عدلین بھائی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے ایک انسان کے ہاتھ میں چا, پانچ کے بجائے چھ انگلیاں ہوتی ہیں. ایک انگلی ہوتی ہے نہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے لہذا اس انگلی کو کاٹا تو اس کے اندر اب آپ یہ حکم نہ لگائیں کیا اوشر آئے گا وہ تو زائد ہے ہمارا نہ بےکار ہے اس کا کو کوئی نفع نہیں لیکن بارہ ہے تو انسان کا جس تو لہذا اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں حکومت عدل ہے اس کے اندر ایک قابل استعمال آدمی کیا کرے گا وہ فیصلہ کر دے گا جتنا مال کا ہے وہ فیصلہ کر دے وہ دیا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وفل اس بو عزیدت حکومت عدل اور زائد انگلی کے اندر بھائی حکومت عدل ہے ایک عادل आदमी کا فیصلہ ہے وفی عین الصبی ولسانہی وذکرہی اذا لم ولم صحتہ حکومت عدل بھائی ابھی تک اپ نے یہ پڑا غلطی سے ایک آنکھ چھوڑ دی تو کیا دے گا نشے دیت اور اگر زبان کاٹ دی پوری دیئر اور اگر عضو مخصوص کو کاٹا تو پوری دیئر لیکن اگر کس نے کسی بچے کے غلطی سے کاٹ دیا اور وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اب پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ جو اس کی آنکھ تھوڑی ہے یا زبان وغیرہ کاٹی ہے یہ قابل بھی تھے یا نہیں یہ ٹھیک بھی تھے یا ٹھیک یہی یہ پتہ نہیں ہے والا نام ان کے صحیح ہونے وہ تو بھائی ذرا بڑا ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک تھے یا ٹھیک تو کہتے ہیں اگر پتا نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر کی وجہ سے وہ نصف دیت یا پوری دیت وغیرہ واجب نہیں کی جائے گی بلکہ یہاں بھی حکومت عدل ہے کوئی قابل اعتماد آدمی کیا کرے گا فیصلہ کرے گا تو کہتے ہیں وفی آئین اور بچے کی آنکھ میں اور اس کی زبان میں اور اس کے عضو مفخوس میں اذا لم يعلم صحته جبکہ ان کے صحیح ہونے کا علم نہ ہو حكومۃ عدل میں بھی کیا ہے حکومت عدل آدمی کا فیصلہ ہے ومن شجر رجلن موذ حتن فذهب اخلوه او شعر راسه دخل ارش الموذ حتی في الدیا بھائی ایک آدمی نے غلطی سے دوسرے کے سر پر موزیحا زخم لگا دیا جس میں سر کی ہڈی ظاہر ہو گئی آپ نے پڑھا تھا موزہ کے اندر کتنا ہے آئے کی دیت بھائی غلطی سے غلطی سے بھائی نسف اوسر آئے گا بھائی پانچ اونٹ پڑھایا نہیں آپ نے ابھی نسر اوسر آئے گا جان بوجھ کر لگایا پھر تو کس آئے گا غلطی سے بھائی اچھا لیکن اس موضیح کی وجہ سے ایسی زر تھی کہ اس آدمی کی عقل ہی چلی گئی کہتے ہیں اگر جب عقل چلی گئی تو اب مولانا گویا کہ اس آدمی کو ہی مار دیا اس کے سارے نفع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھائی سارے نفع ختم ہو گئے تو لہذا اب موضیحہ کی الگ دیت نہیں دینا پڑے گی بلکہ پورے نق کی جائے گی جو کے جانے کی وجہ سے وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گی سمجھ میں ہے؟ کیونکہ جب پل کی ہوئی تو جوز بھی اس کے اندر خود بخود آ گیا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یا اسی طرح آپ نے پڑھا تھا اگر کسی نے کسی کے سر کے بال ختم کر دیے تو اس میں بھی کیا آتی تھی کیونکہ پورا اسنو جمال کیا ہو جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو یہاں مزحا کی وجہ سے عقل تو نہیں گئی لیکن سر کے بال ختم ہو گئے تو اب بھی مولانا کیا گی کامل دیت آئے گی سر کے بال ختم ہونے کی وجہ سے تو سو اونٹ آ جائیں گے اور के کے الگ سے پانچ اونٹ نہیں دینے پڑیں گے اس لیے کہ موضحہ میں وہ جز ہے اور پانچ اونٹ سو اونٹوں کا جز ہے है نا کیا ہے نشر ایک یہ دیت ہے کامل ایک ہے نشر اوشرے دیت یہ اس کا جز ہے یا جز نہیں بھائی ممتنی. تو یہاں جس جو, جو, جو ہے پل کے اندر داخل ہو جائے گا بس صرف سو اونٹ ہی دے دے گا یہی سارے کا بن سورج سمجھ میں آ گئی بھائی کیونکہ دونوں کا محل ایک ہی ہے وہیں پر موزیحا ہے اور وہیں سر کے بال تو کہتے ہیں وہ منش جا ج موزیحان اور جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو موضیحا پس باق لوہ بس اس کی عقل چلی گئی اور شارو راسی ہی شارو اس کا فاقل پر ہے بھائی یا اس کے سر کے بال چلے گئے داخلہ ارش الموز حتیفی دیتی تو موزہ کا ارش جو ہے وہ کس میں داخل ہو جائے گا میں کوئی الگ سے نہیں بس وہ سو موٹ دینے پڑیں گے او بقر او کلام فال ہی ارش الموز حتیما دیا اور اگر اس کی سماٹ چلی گئی سر پہ زخم لگایا اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کے بعد تو کہتے ہیں فالئی ہی ارش دیتی تو اس صورت میں اس پر موزیحا کا ارش بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی کیونکہ سماعت چلی گئی تو جن سے نفع ختم ہوا تو اس میں پوری جیت آتی تھی آپ نے پڑھا گویائی چلی جائے اس میں بھی کیا آتی ہے پوری جیت آتی ہے اور بسر چلی جائے تو اس میں بھی پوری دیت آتی ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اور اگر یہ تینوں چلے گئے مولانا سماعت بھی گئی بسارت بھی گئی اور بھی گئی تمہارا نا یاد رکھنا تین دیتیں آ جائیں گی تین اور بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ پہ ایسی ضرب لگائی اس کی, اس کی ایک انگلی کاٹ دی ایک تو انگلی کاٹ دی ساتھ والی انگلی بھی شل ہو گئی اس ضرب کی وجہ سے تو کیا آپ کے ساتھ ہوگا امام ابو از... امام اعظم بحانی فرماتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا چاہے اگر آمدن چاہ ہی کیوں نہ کیا ہو ہومدن ہوگا تو کسان آتا ہے ویسے تو کس آتا ہی نہیں تو آمدن اس نے ضرب لگائی ایک انگلی کاٹ دی اور ساتھ دوسری کیا ہو گئی ممکن جس نے کاٹی کسی آدمی کی پہلو میں فی ان دونوں میں کیا آئے گا یعنی دونوں انگلیوں کی کا جو ارش ہے ایک انگلی میں کتنے اونٹ تھے دس اونٹ تو دو میں کتنے آ جائیں گے بیس اونٹ ولا قاس اور اس میں قساس نہیں ہے ابھی حنی فتح رحم اللہ تعالی و من قطا سنجنا اخرا س قتل ارش اور جس نے توڑا کسی آدمی کے دانت کو تو اگایا اس دانس کی جگہ پر دوسرا دانس ایک آدمی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا تو دانت کے اندر تو کس آر ہے مالا نام یا گلتی سے توڑا ہے تو اس میں کیا آئے گا ارتھ لیکن اس دانت کی جگہ دوسرا دانت نکل آیا تو اب ارتھ کیا ہو جائے گا شاخت ہو جائے گا کیونکہ وہی چیز جو اس کی نے ضائع کی تھی وہ اللہ کی طرف سے اس کے دوبارہ مل گئی بھائی تو کہتے ہیں امن قطع تین جس نے کسی آدمی کا دانت توڑا پن بت مکان آخرا اگ آیا مکان اس دانت کی جگہ پر اخرا دوسرا دانت قلع عرش و ارش تاخب ہو جائے گا من شجارا جلن صورت مسئلہ ہے بھائی سر کے زخموں میں آپ نے پڑھا مزحہ لگایا تو پانچ اونٹ دینے پڑیں گے ہاشمہ لگایا تو کتنے دس اونٹ دینے پڑیں گے منقلہ لگایا تو پندرہ اونٹ وقت دینے پڑیں گے وغیرہ بھائی پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی اسی طرح سر کے اور زخم جبازوں میں حکومت عدل فیصلہ عادل آدمی فیصلہ کرتا ہے بھائی یہ اس لیے کہ سر اور چہرے کا زخم اس کا نشان باقی رہتا ہے اور حسن اور جمال میں یہ عید ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے یہ <تصفح> تو سر اور چہرے کا زخم بدنما معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی تو <تصفح> اس سے حسن و جمال میں کمی آتی ہے بھائی لیکن ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی زخم لگایا سر چہرے کا وہ زخم بھر گیا اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہا نشان بھی ختم ہو گیا سمجھے؟ یا سر پر تھا سر پر لگایا اور وہ زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہا وہاں پر پھر بالا لے پہلے کی طرح تو کہتے مارانا عرش کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا کیونکہ کوئی بدنما معلوم نہیں ہو رہا وہ بھائی ایب نہیں آیا اس کے اندر تو کہتے ہیں وہ منش جرا جس نے زخم لگایا کسی دوسرے شخص کو فلطح سر پر فلطح تو گیا زخم بھر گیا زخم والانا فلم یب کا لہا اثر اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا و نبا تارو اور بال اگ آئے قتل ار چند ابھی ہنی فتح مول تو ارش تاخص ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک بھائی سمجھ آئے کیونکہ وہ جو بدنما داغ تھا وہ کیا ہو چکا ختم ہو چکا اسی کی وجہ سے تو عرش آ رہا تھا کہ وہ بدنما داغ پڑ گیا تھا دوسرے پرش پر. العلم اور ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں اس پر علم یعنی تکلیف کا ارش ہوگا بھائی دوسرے کو درد اور تکلیف ہوئی نہیں ہوئی زخم لگانے سے کہتے ہیں اس کا اکش آئے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس زخم والا ارش تو نہیں لیکن جو تکلیف پہنچائی اس تکلیف کا اکش آئے گا یعنی کوئی عادل آدمی فیصلہ کرے گا بھائی وکال محمد الرحم اللہ تعالی علیہ اجرت اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر کے لیے مجرم پر کیا ہے طبیب کی اجرت دینی پڑے گی اس کو بھائی سمجھ میں آئے یہ زمان اس پر تاوان اس پر آ جائے گا وَمَن جَرَحَرَ جُلَن جَرَحَتًا اور جس نے کسی دوسرے شخص کو کوئی زخم لگایا لمب تک زمین تو اسے قصاص نہیں لیا جائے گا حتا یا برا یہاں تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے سمجھ میں حدیث میں آتا اسی طرح بھائی زخم کا قصاص کب لیا جائے گا جب وہ زخم ٹھیک ہو جائے اس سے پہلے نہیں بھائی اس لیے بھی کہ بھائی جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوا پتہ نہیں کہیں اس زخم سے یہ آدمی مر ہی نہ جائے تو جب مر جائے گا پھر تو کیا لینا پڑے گا پھر ساتھ لیں گے بھائی سمجھنے میں آئی بات تو زخم کے بھرنے سے پہلے پہ لے لیا جائے گا زخم جب بھر جائے گا جتنا اچھا بھی لگ جائے پھر اس کے بعد پھر اس سے پہساس لیں گے بھائی تو کہتے ہیں وہ منجرا خارا جلن جرا جس نے زخم لگا ہے کسی آدمی کو لم یوکمتا براتوس کے ساتھ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ یہ زخمی ٹھیک ہو جائے یہ زخم ٹھیک ہو جائے وہ من خطا یا درجن خاتان اچھا بھائی سورت یہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ غلطی سے کار دیا غلطی سے کاٹ دیا آپ بھائی ابھی یہ شخص ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس سے پھر غلطی ہوئی کوئی اور وہ شخص اس کے ہاتھوں غلطی سے پھر مر گیا پہلی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا تھا ہاتھ کاٹا تھا دوسری غلطی کی وجہ سے یہ شخص مر گیا اور ابھی زخم درمیان میں ٹھیک بھی نہیں ہوا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس پر صرف ایک ہی بیت آ جائے گی پورے نقص کی ہاتھ کی الگ سے دیت کیونکہ بھی ٹھیک نہیں ہوا والا نہ ہو سکتا تھا اسی زخم سے کیا ہو جاتا یہ مر جاتا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو ایک ہی دیت آئے گی ہاتھ کی الگ سے دیت نہیں آئے گی لیکن اگر درمیان میں وہ دوسرا ٹھیک ہو گیا تھا اس نے اس کا ہاتھ غلطی سے دوسرے کا ہاتھ کاٹ گیا ایک شخص سے اور وہ پھر علاج وغیرہ کروایا ٹھیک ہو گیا پھر اس سے غلطی ہوئی اور وہ شخص اس کے ہاتھوں مر گیا تو کہتے ہیں اب مولانا دو دیتیں آئیں گی ایک نفس کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت اس لیے کہ ہاتھ پہلی کیا ہو چکا ٹھیک ہو گیا اب اس سے کوئی مرنے کا امکان تھا نہیں تو لہذا وہ الگ اور یہ الگ ہے مولانا جبکہ کہ پہلی صورت کے اندر امکان تھا اسی سے مر جاتا تو وہاں پر وہ ہاتھ والی جنایت نفس کی جنایت میں کیا ہو جائے گی داخل ہو جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی وہ <تصفح> منقطع یا درج ال جس نے ہاتھ کاٹا کسی آدمی کا غلطی سے ہو خطان پھر اسے غلطی سے قتل کر دیا قبل اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی فالے ہی دیت تو اس پر پوری دیت ہے ایک ہی دیت ہے وہ سخت ارش دی اور ہاتھ کا عرش کیا ہو جائے گا ساقب وہ ان بر اصمہ ہو اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تھا پھر اس نے اسے قتل کر دیا غلطی سے پہلے ہی تو اس پر کتنے دیتیں ہیں دو دیتیں ہیں دیتو نفس سے ہوں دیت الت ایک تو نفس کی دیت ہے اور ایک ہاتھ کی دیت ہے چلیے بس مولانا حضف المرام اللہ عالم بحقی قص